کون عبد الحبیب بتاری السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ للہ آپ کیسے ہیں ہمارے یہ یسو ہی بھائی ہیں وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساحل بھائی ہیں السلام علیکم رحم کا نام رحمۃ اللہ کی دید ہوتی ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ کیسے ہیں الحمد للہ دلیش بھائی آپ نے آتے وقت مسافہ کرتے وقت دروش نہیں پڑا تھا اس کی کیا وجہ تھی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو درود بھیجیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جا سبحان اللہ آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آئندہ جب بھی ملاقات کریں سلام تو کرنا ہی ہے اس کے بعد دودھے پاک بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کیا آپ لوگ کیا کھائیں گے پئیں گے چائے لیں گے کہ چائے پلا دیں انشاءاللہ شاء اللہ چائے پی انشاءاللہ ان شاء اللہ مدنی من مزنی منیام ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے آئیے ادھر ماشاء اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ آپ سے تو مکے شریف میں ملاقات ہوئی تھی ماشاء اللہ وہی آئیے آئیے آئیے ماشاء اللہ السلام علیکم بولو السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات ارے ماشاء اللہ کیا نام ہے آپ کا ختیجہ چلے بھائی ختیجہ بھائی ادھر بیٹھ جائیں ختیجہ بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ارے ماشاءاللہ اور عبداللہ بھائی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ماشاء آپ کے ایک اور چھوٹے بھائی بھی ان کو بھی لائیں نا ذرا لے آئیں ان کو پکڑ کے لے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ آ ما جائے ماشاء اللہ ارے ماشاء اللہ لے کیا نام ہے ان کا محمد عمر رضا یہ بھی اتاری ہیں آپ بھی اتاری یہ بھی اتاری بڑی محبت عمر رضا چلے ماشاء اللہ عبد اللہ بھائی کوئی ناز شریف آتی ہے آپ کو اچھا ہمیں کوئی ایک شعر سنا دینا ناز شریف کا جب جب تک ابو چائے لاتے ہیں نا تو ہمیں کوئی اچھی سی ناز شریف سنا دے چلے جی عبداللہ بھائی سنائیے میرا تو سب کچھ میرا تو سب پر قربانی رسول اللہ اربانی رسول اللہ اربانی رسول اللہ قربانی رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پوری رسول قربان میں ان کی بخش کے پپ سدی با پر نئی قربان میں ان کی بخش کے پاپ سدی بڑھانے دیا رامن میں ہمارے سما نئی تیرا کچھ قربہ رکھ میرا اللہ کیا بات ہے اسلامی بھائی مدنی منا جمنا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے جب ناز شریف وغیرہ چلتی ہے مدنی چینل پر بھی اس گھر میں بھی مدنی چینل آتا ہے تو ماشاءاللہ مدنی منع مدنی منیا سب ناز شریف پڑھتے ہیں بہت پیاری آپ نے ناد پڑھی بڑے پیارے بچے ہیں بھائی فیصل بھائی آپ کے تو ماشاءاللہ عبداللہ بھائی تو ناد بھی پڑھتے ہیں گھر میں چلتا ہے مدنی خاص کر ہمارا الحمدال ہمارے لیے گرین ٹی لائے کیا بات ہے سونے بھائی عمر رضا تاریخ ماشاء اللہ اچھا عموماً ایک بات دیکھیے بڑا کوئی عمل کرتا نا بچہ اس کو فالو کر یہ ناد پڑھ رہے تھے چھوٹی بہن ان کے جو ہے نا اس کو فالو کر رہی تھی اچھا اسی طرح والد کوئی والدہ عمل کریں تو بچے بھی ان کو فالو کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارے بچے نیک بنے تو سچی بات یہ ہم بچوں کو دوش دیتے ہیں اگر ہم ٹھیک ہو جائیں نا تو بچے ماں باپ کو دے کر خود ٹھیک ہو جاتے ہیں باپ نماز پڑھے گا تو بچہ دے دے اس کو بھی نماز پڑھے گا کیوں کہ اس کو سجدہ کرنا صحیح نہیں آئے گا لیکن اس کو فالو کرے گا فالو ٹھیک ہے گرین ٹی بھی ہے اور ساتھ لیمن بھی ہے اللہ ٹی بیگ نکل کی لیمبو کی درد اصل میں یہ بھی امیر علیہ سنت کی تربیت ہے بعض اوقات ہم ٹی بیگ کے بعد اس ٹی بیگ اندر ہی ہوتا ہے تو اس میں دودھ ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں امیر علیہسنت ایسا نہیں کرتے ٹی بیگ باہر نکال کر پھر لیمبو یا اگر دودھ اور چینی ڈالنی ہے تو بعد میں ڈالتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جب ٹی بیگ اس کے بعد نکالیں گے نا تو ٹی بیگ کے ساتھ اس کے کچھ ذرات بھی نکل جائیں گے تو اب لیبو صرف چائے میں ہے ٹی بیگ میں نہیں ہے تو یہ ایک یہ سمجھیے کہ نعمت کا صحیح استعمال بھی ہے اور ضیاء سے بچنا بھی ہے بلکہ مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ امیر سنتمت برقات مالیہ کو دیکھا کہ وہ روٹی جو ہے وہ اپنا پلیٹ کے اوپر توڑتے ہیں تاکہ اس کے ذرات بھی ضائع نہ ہو کیا بات بھی ایون کے مقات المکرمہ میں ایک برتبہ دیکھا نان جس پہ وہ تر جی جی امیر علیہ نے بالخصوص ترغیب دلائی کہ ان کو سالن کے اوپر یعنی تھالی کے اوپر مطلب یہ توڑا جائے تاکہ تل جو ہے زمین پر نہ ماشاء ماشاءاللہ ارے بہنا نے بھائی کو کھجور بھی دی اور کھجور کھا رہے ہیں عمر بھائی کیا بات کی ہے مدینہ شریف کی کھجور ہے ارے واہ ماشاءاللہ ہمیں بھی کھلائیں بھائی مدینہ شریف کیجوا رحان اللہ اجوا کھجور بھی کیا بات اجوا کھجور کی کیا برکت ہے اجوا کھجور جو ہے وہ جنتی میووں میں سے ایک میوہ ہے مدینہ پاک کی کھجور ہے اور اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ ایک بار مدینہ پاک علیہ خراط اسلام نے شاہ فرمایا جس کا مفہوم ہے جو کوئی سات اجوا کھجور کے دانے کھا لے اس دن اس پر جادو اثر نہیں کرے گا تو شاید. یہ بہت خاص کھجور ہے مدینہ پاک کے اور جب بھی مدینہ شریف جات جاتے ہیں زائرین جاتے ہیں تو رکن ضرور لاتے ہیں اور اب تو اجوا کھجور کا جو علاج جو سن رہے ہیں ہم کہ اس کے بیچ کے اندر بھی چھپا ہے جو لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے بیج کو اگر پیس لیا جائے اس کے جتنے بھی بیج ہیں اور پھر اس کو اگر دو چمچ اس کا چورا نہار منہ پانی کے ساتھ اتار لیا جائے تو اس سے جو شریانے ہیں دل کے جو مریض ہیں ان کے لیے جو وینز ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور خون بھی پتلا ہوتا ہے تو بہت سارے ہارٹ کے پیشنٹ اب اس کو استعمال کر رہے ہیں بہرحال مدنی چند کے ناظرین کو ہم یہ صلاح نہیں دیں گے کیونکہ یہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں لیکن بتانے والے بتاتے ہیں بہرحال مدینہ پاک کی ایک ایک ذرے زرع کی قیمت ہے ماشاء اور اس کی فائدہ ہی فائدہ ہے ماشاء اللہ ارے بھائی عمر بھائی اور کھجور کھلائے ہیں آپ کو اچھا کھجور کھا رہے ماشاء اللہ دل. ماشا چلو آ جائے اللہ جس کو آدی ہو دی گئے جس کو کی دیدی ہوئی نہ اور طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ للہ الحمد بھی مدنی پھول بتائیں ماشاء اللہ یقیناً ہم نے گزارنی ہے اور وہ بھی شریعت کے مطابق مدنی پھول آپس میں ایک دوسرے کو دینے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم عید کیسے گزاریں مسلمان کا عید گزارنا کیسا ہونا چاہیے یقیناً عید ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک بہت بڑی سعادت ہے خوشی کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی خوشی منانے کا رحمتوں پر خوشی منانے کا حکم تو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بتاتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارا گیارہ سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاون میں ارشاد فرماتا ہے کل بغل اللہ و بھی رحمتی ہی فب ذا تم فرماؤ اللہ از وجل کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل پر رحمت پر خوشی کرنا چاہیے تو عید پر بالکل خوشی منانی چاہیے اور یہ ماشاءاللہ اگر غور کریں نا تو یہ جو لمحات ہیں یہ بہت زیادہ رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کے میں بڑی خوبصورت آپ کو حدیث پاک سنا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی ایک روایت میں ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے اسے لئی الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اجب اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے چنان کے وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی ہر روڈ پر یوں سمجھے اسٹریٹ پر کناروں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گنا معاف کرنے والا ہے پھر اللہ بدل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جو تمہاری بہتری ہے یعنی وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں جو مانگوں وہی مل جائے اللہ فرماتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا وہ عطا فرماؤں گا اچھا پھر فرماتا ہے رب عز وجل میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا میری عزت و جلال کی کسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گئے یعنی اب کیوں نہ عید منائے ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک کرم کے در کھلے ہوتے ہیں مغفرتوں کی برسات ہوتی ہے تو بڑا امپورٹنٹ دن ہے بڑا محبت بھرا بڑا یوں سمجھیے کہ عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور پھر ملے جلے جذبات ہوں بندہ رمضان المبارک میں عمل اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے اور نہ کرتا ہے مگر رب عید کے دن جو اس کو انعام عطا کرتا اللہ ہے اللہ شان اللہ کے مطابق عطا کرتا ہے کہ وہ اس کریم ہے نا بادشاہ تو اپنی شان کے مطابق اتا اسکریم بھی کیسا ہے ایک روایت میں نے پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارہ کا تعالی کی سو رحمت فقط اس دنیا میں ایک رحمت اس نے اتار اللہ جس کے سبب ماں اپنے بیٹے پر رحیم ہے ماشاء اللہ ما باپ اپنے بیٹے پر شفیق شخصی اس ایک رحمت پر واہ واہ وا. ایک رحمت کا یہ عالم ہے کہ بندہ نیک عمل کرے اپنی حیثیت کے مطابق ناقف عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالی عید کے دن اس کو جو انعام عطا فرمائے وہ کیسا اتا فرمائے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ. اچھا عید والے دن جو ہے نا ایک جو شخصیت کہیں یا ایک شخص کہیں وہ بڑا بدہواس ہوتا ہے یعنی عید والے دن مسلمان تو خوش ہوتے ہیں مگر ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے شخص بھی کہیں کہ نہ کہیں پتا نہیں اسے لیکن وہ بڑی پریشانی میں ہوتا ہے اور وہ کون ہوتا ہے ناظرین آپ کہیں کہ عید والے دن پریشان کون ہوتا ہے عید والے دن سمجھیے کہ اس کی جو ہے نا اس دن جو یوں سمجھیے کہ زبردست اس کی جو ہے نا رسوائی کا دن ہوتا ہے پریشانی کا دن ہوتا ہے ناکامی کا دن ہوتا ہے اور وہ ہے شیطان جی ہاں حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے شیتان روتا ہے اور اس کی بد حوافی دیکھ کر تمام شیاتین اس کے گر جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے آخا آپ کیوں غضب ناک اور اداس ہیں وہ کہتا ہے ہائے افسوس اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخش دیا لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دیکھیے یعنی شیطان جو ہے نا اس کی بھی انسٹرکشن ہوتی ہیں عید والے دن شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ تو ان کی بخشش ہو گئی ہے اب ان کو لذات میں خواہشات ہے, نفسانی میں الجھاتے اب بتائیں عید والے دن ہو کیا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واقعہ یاد آیا اللہ آپ گھر میں تھے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دروازہ نوک کیا تو اندر سے دروازہ کھلا تو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رو اللہ لوگوں نے پوچھا عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں کیا پیاری بات ہے فرمائی حاضاب یوم عید وہ ہزا یوم عید اللہ یہ عید کا دن بھی ہے وہ عید کا دن بھی ہے عید کا دن اس کے لیے ہے جس کی عبادات قبول اللہ اللہ اور وہ کا دن اس کے لیے ہے کہ جس کے نہ روزہ قبول ہوا نہ نماز قبول اللہ اللہ وعید اللہ اللہ اس کے لیے وہ کا دن ہے اب یہ تو کیسی کیسی زبردست بات ہے میرے مدنی چل کے ناظرین بھی غور کریں کہ حضرت عمر فاروق کا آپ کا مرتبہ کیا تھا کہ آپ کے بارے میں نبی پاک علیہ یہ ہی فرماتے دا ہیں دا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یعنی اتنا بڑا مرتبہ اور آپ عید کے دل رو رہے ہیں اب غور کریں مدنی چل کے ناظرین کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہماری عبادتوں کا کیا بنا ہے اور اس دن جو نفسانی خواہشات اور جو گناہوں کے معاملات یعنی ایسا فیل ہوتا ہے ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن شیطان پورا مہینہ بند ہے اور جو مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں چاند رات سے ہی اور عید کے دن عید کے تینوں دن جو تفریح گاہیں آباد ہیں دیکھیں خوشی منانی ہے وی آر ناٹ اگینسٹ ہیپینےس اور سیلیبریشن کہ ہم اگینسٹ نہیں ہیں ہمیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خوشی منائیں لیکن ایک مسلمان کا کوئی دائرہ تو ہے نا کوئی باؤنڈری تو ہے اب خوشی منانے میں رب کو ناراض کرنا حالانکہ یہ مزدوری ملنے کا دن ہے اس دن تو بخش لینی ہے حضرت عمر رو رو کر انتظار کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ شاید آپ سنیما گھر ہاؤسفل ہوں آج تفریح گاہوں میں جگہ نہ ہو آج بے پردگی کا زبردست ماحول گرم ہو ذرا سوچیے پورا مہینہ آپ نے رب کی عبادت کی اور شیطان بند تھا لوکیٹ غور کیجیے میسج کیا دے رہے ہیں یہ میسج تو نہیں جا رہا کہ شیطان پورا مہینہ بند تھا اب تو آج آزاد ہوا ہے ہم تیرے استقبال کی خوشی میں تیری رہائی کی خوشی میں خوب اپنے رب کو ناراض کریں گے دیکھیں خوشی تو وہی ہوگی جو رب کی عبادت کے ساتھ اللہ ہی اللہ, ہی. اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ راضی ہوگا وہی وہ خوشی ہوگی وہ اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ, اللہ, اللہ, ہیں اللہ میرا عید کا دن اس دن ہوگا جس دن میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا اللہ ابھی کتنی اہم میسج ہے لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے ربی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا اور ایمان سلامت تو اسی صورت میں ہوگا کہ جب مسجد میں پانچ وقت کی نماز عید کے دن بھی پڑھیں گے شنیما گھر نہیں جائیں گے مجھے یہاں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامد برکاتمالیہ کا وہ طرز عمل یاد آتا ہے ایک عرصے سے آپ احتکاب بیٹھ رہے ہیں اور عید کے دن آپ مسجد میں گزارتے ہیں تو آج یہ جو واقعہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عل کا سنا تو اس سے پتہ چلا کہ امیر اہل دامت دامد برکاتم عالیہ ادائے فاروقی ادا کرتے ہوئے مسجد میں وقت گزارتے ہیں کہ انعام کا دن ہے رب کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہو رہی ہے تو میرے دامن میں بھی رب کی رحمتیں آ جائیں اور الحمدللہ للہ امیر علیہ سنت نے اس میں ہمیں ترغیب بھی دلائی کہ عید کے دن کا ہی اچھا ہو تین دن کے قافلے میں سفر ہو جائے یہاں میں کافلے پر بھی آتا ہوں ہم فیصل بھائی کو بھی دعوت دیں گے قافلے کی میں مدنی چند کے ناظرین کو یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ ذرا سوچیں تیس دن عبادت کی روزے رکھے نمازیں پڑھی ابھی شیطان آزاد ہوا اور کیا ہم رب کو بھول گئے کیا اب مسجد کو ہم بھول گئے عید کے دن عید کی نماز میں مسجدیں فل عید سے پہلے پجر کی نماز ہوتی ہے اس میں کتنا کم رش اور اب جو ظہر کی نماز ہوئی وہ مسجدیں انتظار کرتی رہ جاتی کہاں گئے وہ نمازی یعنی گویا مسجد سے یہ صدا بلند ہوتی ہوگی کہ کیا نماز فقط رمضان میں فرض تھی ذرا اور کیجئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایک اور میسج ذرا تھوڑا پریکٹیکلی بات کرتے ہیں جیسے ابھی ہمارے پاس چائے وغیرہ پڑی ہے کجور پڑا لیکن یہ رات کا وقت ہے اگر رمضان میں ہمیں کوئی چائے دن میں پیش کر دے اب یہ مدنی یہ عبداللہ بھائی سے پوچھتے ہیں عبداللہ اللہ آپ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ اچھا روزے کے دوران پیاس بھی لگتی ہے گرمی کے دن تو امی ابو بھی نہ دیکھ رہے ہوں اکیلے میں آپ فریج سے جا کے پانی پی لیں گے کوئی بھی نہیں جی دیکھے گا پھر کیوں نہیں پیئیں گے بیٹا مجھے ناراض ہوئے گا روزہ جائے. اللہ دیکھیں اب یہ ہے وہ میسج بچہ بچہ جانتا ہے کہ اکیلے میں بھی اگر میں نے پانی پیا یا کھانا کھایا تو رب دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے بٹ غور کریں کہ اب اگر اللہ فقط کیا روزے بھی دیکھ رہا ہے رمضان میں رمضان کی راتوں میں گناہ کیا تو بھی رب دیکھ رہا ہے اور پھر عید میں اتنی بے حیائی اتنا گناہ اتنی رب کی ناراضی والے کام کیا ماد اللہ ماد اللہ کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا لیکن میں چوٹ کر رہا ہوں کیا میرا رب فقت رمضان میں دیکھ ہے اب فلمیں ڈرامے گانے باجے فیشن کے نام پر تفری گاؤں کے نام پر سوئمنگ پولز تو بیچز کیا نہیں ہوتا عید کے دنوں میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں رک جائیں اور ابھی آپ کا پلان ہے کہیں باہر جانے کا آج رات کہیں جانے کا جہاں گناہ ہونا ہے ہم نے گناہ نہیں کرنا ہم نے اپنے رب سے مزدوری لینی ہے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور یہی میسج جو بار بار آپ نے مدنی چینل پر مدنی مذاکروں میں رمضان کے سنا ہوگا کہ تین دن کافلے میں سفر کریں لوگ ایک طرح سے اعتراض کرتے ہیں یار عید کے دنوں میں کافل یہ دن تو سیلیبریٹ کرنے کا ہے فیملی کے ساتھ گزارنے کا ہے میں بھی سوچتا رہا کہ امیر رسمت کا کیا جو ہے نا حکمت کیا ہے اب اس پہ غور کرے نا لوگ کہتے ہیں جب طوفان آئے نا تو بہتر یہ کہ سائڈ پہ ہو جاؤ آپ طوفان کے سامنے کھڑے ہو جائیں چاہے ہوا کا طوفان ہو پانی کا طوفان ہو آپ کو بھاگ کر لے جائے گا تو اس کے راستے سے ہٹ جاؤ اسی طرح بلکہ انسٹرکشن دی جاتی ہے جب بھگدڑ بچے اللہ نہ کرے کسی وجہ سے ناظرین بھی نوٹ کریں تو بھگدڑ میں بھاگنا نہیں چاہیے پہلے بہتر پکڑ جائے تاکہ بھگدڑ میں آپ کے اوپر کوئی گر نہ جائے تو یہ ایک گناہوں کا طوفان آتا ہے تین دن کے لیے یوں سمجھے چیز ہے ایک آدمی باہر کوئی ایسی گناہ کی مصروفیت میں مبتلا نہیں ہوتا مگر جب وہ اپنے گھر میں ہوگا ٹی وی تو آن کرے جی اور جب چینل بدلے گا خبروں کے نام پر کسی کے نام پر نظر تو بد نگاہی کرے مطلب بہت, بہت سارے چانسز ہیں نا شیتان بھی کھل گیا ہے وہ بھی اب جناب جی اپنے پورے جی لشکر کے ساتھ فیملی میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے جی سب آتے ہیں بیٹھتے ہیں ملاقات کرتے ہیں پھر پردے کا بھی نشر ہو جاتا ہے تو مجھے واقعی امیر ہے سنت کا وہ یاد ہے اگر تیس دن عبادت میں گزرے اور تین دن کافلے میں گزر گئے نا سمجھا وہ سنبھل گیا انسان اس عبادت کو سیف کر سیف لیا یہ باپا نے تین دن کا کافی دیکھ کر نہ در حقیقت ہم پر احسان کر بالکل اس کے بعد آپ واپس آئیں گے نا اب لائف روٹین پر آ جاتی ہے اچھا پھر ایک اور بات دیکھیں ہمیں تین دن کا کافی باپا نے فرمایا جی مگر باپا کا برسوں سے معمول ہے کہ آپ تین دن مسجد میں مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں اچھا گھر پہ دیکھیے وی آر نوٹ ہم آپ کے اوپر بہت زور نہیں لے رہے کہ آپ کافلے میں سفر کریں مگر خدا را عید گناہوں میں نہ گزاریں سنت کے مطابق گزاریں پچھلے سلسلے میں آپ نے امید ہے کہ عید کے دن کیا اعمال کرنے ہیں نماز عید سے پہلے کیا کچھ کرنا ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا ایک بات میں ضرور ارض کروں گا عید کے دن غریبوں کا خیال ضرور رکھیے گا دیکھیں آپ کے پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہوں گے آپ کے خاندان میں بھی مسلمان ہوں گے جی ہاں آج آپ کے گھر پر بہت اچھے اچھے کھانے بنے ہوں گے آپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے انہوں نے لیکن کیا ہمارے رشتہ داروں کے بچوں نے بھی آج کپڑے سلوائے ہیں کہ نہیں آج ہمارے پڑوسی کے گھر میں اچھا کھانا بنا ہے کہ نہیں دوسروں کی خوشی میں شامل ہو کر عید بنا ہے جتنا آپ دوسروں کو سیلیبریٹ کروا دیں گے نا یعنی آپ کی تھوڑی سی کوشش سے کسی کے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی نہ میرا خیال ہے وہی عید ہے کہ آپ کی آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی کیا کہتے ہیں فیصل بھائی کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے کسی کے گھر میں کچھ اچھا کھانا بن جائے بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو یعنی اس دن جو ہم گھر میں بناتے ہیں شیرخما وغیرہ بناتے ہیں کھجوریں وغیرہ کچھ بھی میٹھا ہم تھوڑا زیادہ بنائیں اس دن اپنے گھر, گھر والوں کو کہیں کہ زیادہ بنائیں رات کو عید والی رات کو اسپیشل کچھ بریانی, بریانی کا اچھی بنتی وہ بھی تھوڑا زیادہ بنا لیں اور پھر آس پاس بھیج دیں کسی غریب دار کے گھر بھیج دیں تھوڑا عید سے کچھ دنوں پہلے اپنے امپلائیز کی مدد کر دیں جو آپ کے یہاں جاب کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی بڑا فائدہ یہ تو تبھی ہوگی نا کہ اس عید کی خوشی کا ہم اظہار جہاں پر عبادت کے ذریعے سے کر رہے ہیں وہاں پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اللہ, بھی اللہ, دارے اللہ, دارے اللہ ہم جب زکات دیتے ہیں ہمارا اس میں مقصد کیا ہے کہ غریبوں کو ہم سپورٹ کریں ہم, ہم, ہم صدقہ دیتے ہیں صدقہ فطر دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے غریبوں کو سپورٹ کریں فیضان رمضان نے ایک بہت پیارا واقعہ شامد برکات والے نسل ایک اللہ کے ولی تھے اپنے گھر میں تھے تو ایک ہم آیا دروازہ نوک کیا تو ہمسایا کھڑا ہو رہا تھا اللہ پوچھا کیا بات ہے کہا وہ بچوں کے پاس جو ہے نا پہننے کے کپڑے اللہ کل عید کا دن ہے بڑا پریشان ہوں اور بچوں کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی hmm. میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں کچھ اللہ کے واسطے میری مدد کر دیجیے آپ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ وہ جو پچیس دہرم ہے نا وہ تم دے دو وہ ہمارا ہمسایا بہت پریشان ہے ہم اس کی مدد کر دیں اس کی بھی عید ہو جائے گی تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچوں کی ٹھیک ہے انہوں نے اس کو دے دیا ہمسایا چلا گیا کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ دروازے میں پر کھٹ کھٹ ہوئی تو جا کر کھولا تو ایک غلام تھا تو اس نے کہا بھائی تم کون ہو کہا میں آپ کے والد صاحب کا غلام تھا مگر بھاگ گیا تھا اچھا اور میرے پاس پچیس دینار ہیں وہ میں آپ کو واپس دینے آیا اللہ اللہ اللہ دنم چاندی کے تھے دینار سونے دینار سونے ملٹی پلائی ہو گئے ملٹی پلائی ہو گئے تو کہا کہ میں بھاگ گیا تھا میں معافی مانگتا ہوں تو اللہ کے ولی نے اس غلام کو آزاد کیا اور اپنی گھر والی کو بچوں کی امی کو بولا دیکھو اللہ نے اپنے فضل سے کیسا عطا کیا ہو گئی ان کی بھی عید ہو گئی عید کیسی ہوگی چاندی کے بردے سونا میں اس میں بہت زبردست میسج ہے اور سلسلہ چونکہ ہمارا مختصر ہوتا ہے میں یہ ناظرین کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا دیکھیں آج عید کا پہلا دن ہے پہلے تو آپ سب کو عمد مبارک بھی کہتے ہیں لیکن دوسروں کی عید کا پلیز خیال کیجیے خدا را تھوڑا سا رکیے اپنی خوشیوں میں تھوڑی دیر کا بریک لائیے اپنے گھر والوں سے ذرا مشورہ کیجیے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح ہمارے رشتے داروں میں آج کون تکلیف میں ہو سکتا ہے آج آپ کے آفس میں کام کرنے والوں میں کون ڈفیکلٹی میں ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی مسلمان پریشان تو نہیں ہے چلے جائیے اس کے پاس کچھ بھیج دیجئے اس کے پاس اس کے بچوں کے چہرے پر خوشی بھی آئیے آپ کہیں گے جناب میرے پاس تو آس پاس کوئی غریب نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں آپ ایسا کریں اگر گاڑی ہے آپ کے پاس بائیک ہے تھوڑا سا باہر نکلیے کچھ پیسے جیب میں رکھ لیں کچھ سامان لے لیجیے اور ذرا جائیں دیکھیں ان غریب علاقوں میں جب بچے میلے کپڑے پہنے ننگے پیر گھوم رہے ہیں ان کو کچھ سامان دے دیجیے ان شاء اگر آپ نے یہ کیا کسی مسلمان کی مدد کر لی آج کے دن تو انشاءاللہ حقیقی عید آپ پائیں گے اور سچی بات یہ ہے سلسلے کے اختتام پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے امیر علیہ سنت لکھتے ہیں عید اطار ہوتی ہے اس کی خواب میں جس کو آقا کی دید ہوتی اللہ, اللہ, اللہ تعالی ہمیں اللہ اللہ اللہ سرکار سرکارات السلام کے دیدار والی عید عطا فرمائے تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی عمی عمی خواب میں قبان مدنی مدینہ کاش ہمیں عید مدینہ بھی نصیب ہو جائے اگر عید کا وظیفہ بھی ہاں بہت اچھا آپ نے یاد دلایا مقاشفت القلوب میں ہے منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ حمد پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا مثال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوں گے اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا اور یاد رہے یہ وظیفہ جو ہے یہ ورد دونوں عیدوں میں کیا جا سکتا یعنی عید الاضحی میں بھی عید الفطر میں بھی اگر ابھی تک آپ نے سبحان اللہ وہ بھی سبحان اللہ وہ بھی تین سو بار نہیں پڑھا خود بھی پڑھ لیجیے اپنے گھر والوں کو بھی پڑھا دیجیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اس طرح کے مدنی پھول لے کر پھر حاضر ہوں گے سلو علی الحبیب صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم